شہید اسلام خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبل شہید اسلام ڈاٹ میں نے کیا لکھایا تھا وہاں قصہ تخلیق تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کو کیا بنایا خلیفہ بنایا وہ قصہ ہے قصہ تخلیق آدم و تخلیق آدم اچھا جی میرے محترم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے پیدا فرمایا پھر کس کو پیدا فرمایا جنوں کو پیدا فرمایا جنوں نے زمین کے اندر کیا کیا گڑبڑ کی فساد برپاد کیا لڑے بیڑے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور جنوں کو مار پٹائی کی بھگایا اب اکثر جن کہاں رہتے ہیں پہاڑوں کے اندر یا جزیروں کے اندر رہتے ہیں ادھر ادھر پانی ہو درمیان میں جزیرہ ہو پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین کو آباد کرنا تھا تو جنہوں نے زمین آباد کیا فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اناج سر اربا سے فرشتے کے سے پیدا ہوئے نور سے جن کے سے پیدا ہوئے نار سے ہم انسان کے سے پیدا ہوئے عناصر اربا سے چار عنصر ہیں ہمارے اندر مٹی بھی ہے پانی بھی ہے آگ بھی ہے اور ہوا بھی ہے عناصر اربا سے ہم بنے ہیں اللہ نے فرمایا میں عناصر عربا سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور اس انسان کے ذریعے میں اس زمین کو آباد کروں گا کیا وہ میرا خلیفہ ہوگا نیب ہوگا زمین کو آباد کرے گا اور زمین کے اندر اس کی کیا ہوگی سلطنت ہوگی میرے احکام زمین کے اندر کیا کرے گا نافذ کرے گا فرشتوں نے عرض کیا مولا ہم بھی تو اس خدمت کے لیے حاضر ہیں اگر ہمیں خلافت عرضی دی جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں تم اس کے حال نہیں ہو تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا اب ہم بیٹھے ہوئے سوچیں کہ زمین کو فرشتے آباد کر سکتے تھے بھئی ہم نے جو دکانیں نکالی ہوئی ہیں یہ ہوٹل ہیں کھانے پینے کے یہ رونا کے یا نہیں تو فرشتے ہوٹل نکالتے نہ ان کو کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت نہ معقولات کی نہ مجروبات کی فرشتے بیمار ہوتے ہیں وہ ہسپتالیں نکالتے تو ہسپتالیں بھی جاری ہیں فرشتے آپس میں لڑتے پھرتے ہیں جب لڑتے بھیڑتے نہیں تو ان کے فیصلے ہوتے عدالتوں میں ہم لڑتے بھیڑتے ہیں ہمارے فیصلے کہاں ہوتے ہیں عدالتوں میں ہوتے ہیں آکام جاری ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے انسان زمین کو آباد بھی کرتے ہیں کھیتی باڑی باغات وغیرہ ٹریکٹر چلے جا رہے ہیں جبریر کو کیا ضرورت کہ ٹریکٹر چلائیں ہاں <laughs> یا بھیکیر کو کیا ضرورت کہ ٹریکٹر है یہ آبادی انسان نے کرنی تھی اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں فرشتے تمہارا کام نہیں ہے فرشتوں نے یہ ایک سوال یہ بھی کیا کہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہیں ان کے اندر ایک عن آگ کا بھی ہے کیا ہے تو جنوں کے اندر آگ تھی وہ لڑے بھیڑے تھے یا نہیں تو آئے ان کے اندر ایک عن آگ کا ہے وہ بھی تو لڑیں گے بھیڑیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا لڑیں گے بھیڑیں گے تو حکام جاری ہوں گے بھئی یہاں چپ کر کے بیٹھے رہیں تو ہمارے اوپر شریعت کے حکام جاری ہوں گے بھئی عدالتوں میں تب جائیں گے کہ لڑیں بھیڑیں گے تو احکام کے جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لڑائی بھیڑی بھی ہو تاکہ احکام جاری ہو یہ بات سمجھی میں ایک دفعہ وکیلوں کے اندر یہی تقریر کی تو وکیل کان پکڑ کے بیٹھ گئے مولوی صاحب کی تقریر بڑی بہترین ہے ہمیں پسند آئی ہے کہ واقعی حضرت انسان کا کام تھا زمین کو آباد کرنا اور زمین کے اندر آ کام کو جاری کرنا دیکھو جی میں نے یہ کیا عنوان دیا قصہ تخلیق آدم و جب فرمایا رب تیرے نے فرشتوں کو بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر نئے بھائی خلیفے کے دو معنی ہیں ایک خلیفے کا معنی ہے من خلوف و ایک خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے من خلوف و جو غیر کے پیچھے آئے حضرت وہ بکر صدیق خلیفے کیسے تھے حضور کی زندگی میں تھے یا پیچھے آئے وہ خلیفہ ہے من خلوف و غیر کے پیچھے آنا یہ معنی ادھر ہو سکتا ہے کہ خدا پہ نوز بلا موت آنی تھی کیا کہ حضور کے اللہ کے بعد خلیفہ بنے دوسرا خلیفہ کا معنی ہے نائب کیا یعنی صرف احکامات کے اندر اس کا نائب ہو جیسے ہم کہتے ہیں بھئی میں اپنی طرف سے خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں تمہارے پاس تمہاری ہدایت کرے گا تمہیں شریعت کے احکام بتائے گا تو یہاں خلیس مراد کیا ہے میں یا خلو خیر ہوں یا پترا کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نئے بنا انسان کو کس بات کے اندر عمارت العرض کے اندر کیا تاکہ زمین کی کا کریں؟ آبادی کرے عمارت مانا آبادی اور احکام کے اندر فاضام حکام آج جاری کریں یہ سمجھے بات یا نہیں تفصیل میں لکھا ہوا ہے بے شہ میں بنانے والوں زمین کے اندر نیب قالو کالوت کے نیچے لکھو استفسار فرشتوں نے استفسار کیا کہ اے اللہ ہمیں ایک اشکال ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا فرشتوں کا اعتراض ہے یا استفسار ہے جیسے شاگرد استاد سے استفسار کرتا ہے ہمیں اشکال ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر ایک ان کس کا ہوگا آگ کا اور لڑے گا بھیڑے گا فساد کرے گا تو یہ کیسے ہم نیک لوگ ہیں ہم خلیفہ بنے مفصد کیسے خلیفہ بنے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ جاننے کا پتہ ہے نا بھائی لڑیں گے بھیڑیں گے تو کیا ہوگا آکامات جاری ہوں گے لڑیں گے بھیڑیں گے تو ہتھیار بنیں گے کیا آخر یہ ایٹم بم جو بنے گلاشن کو یہ के ہیں ہتھیار بند رہے تو لڑیں گے پیڑیں گے تو اس سے کیا سا ہوگی رونق ہوگی جہادیں ہوں گی فرشتے تو غریب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا لڑیں گے پیڑیں گے ہتھیار ہوں گے کہنے لگے استفسا کیا بناتے ہیں بیچ اس کے اس کو جو فساد کرے گا زمین میں اور بہائے گا خونوں کو حالانکہ ہم تصویر بیان کر رہے ہیں سا تاریخ تیری کے نصب ہو کے نیچے لکھو لسان تصبی بیان کر رہے ہیں زبان سے نصب ہو کے نیچے کا لکھنا ہے زبان سے ہم تصبیح بیان کر رہے ہیں سا تار و نقد اس کے نیچے لکھو جینان اور پاکی کا اعتقاد رکھتے ہیں واسطے تیرے نسب ہو لسان کے ساتھ کے تو دل کے ساتھ جنان کے ساتھ و نقد ہو جنانا اور پاکی قید کا آج رکھتے ہیں واسطے تیرے کالا جواب اجمالی ہا کے مانا کالا انموں کے نیچے لکھو جواب اجمالی ہا اللہ نے اجمالی جواب دیا تفصیلی جواب آ گیا گا جواب اجمالی ہا اللہ نے ہا کے مانا جواب پر مو میں جانتا ہوں فرشتے اس حکمت کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو حکمت اب تمہارے سامنے واضح ہو گئی یا یعنی نہیں ہم لڑتے پھرتے تو ہتھیار تو بناتے ہیں نا جہادیں تو ہوتی ہیں نا ٹھاپا ہوتا ہے رون کے ہیں یہ پر میں بے شک میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ تم نہیں جانتے باللہ آدم رسما کلّہ وہ جواب اجمالی ہا تھا اب جواب تفصیلی ہے جواب تفصیلی حکیمانہ جواب تفصیلی ہے اور حکیمانہ ہے جواب تفصیلی حکیمانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر استعداد رکھ دی تھی یہ علامہ آدم الاسماء کا مانا کیا ہے کہ بل فیل سکھایا نہیں تھے جیسے میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں کیا رہتاد رکھ دی یہی سکھانے کا معنی ہے جیسے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے علامت ہم نے ان کو کاریگری سکھائی تھی زرے بنانے کی تو حضرت دعود علیہ السلام کے اندر استعداد تھی یعنی اللہ نے آ کے بنانا شروع کر دیے سامنے ہاں خدا نے لوہے کو کوٹا تھا کیا استعداد رکھ دی تو اسی طرح اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے نربی کا رکھ دی استعداد رکھ دی سمجھے جی کہ جو چیز بھی دنیا کے سامنے ہے اس کا نام بتاتے جائیں ابھی جو حکیم ہے نا حکمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ فلاں دوائی کی فلاں خاصیت ہے پلاں دوئی کی پلاں خاصیت ہے یہ استعداد بھی کس میں تھی آدم میں تھی استداعت سمجھے اب یہ نہیں کہ بال فیر وہ ساری چیزیں سامنے آتی گئیں مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو چیز سامنے آئی آدم نے وہ بتا دی اور قیامت تک ہم آدم کی اولاد ہیں نہیں ہمارے سامنے جو چیزیں آتی رہیں گے وہ بتاتے رہیں گے نہیں تو اس ساری استعداد آدم کی اولاد کی کس کے اندر تھی آدم کے اندر تھی یہ مختلف بولیاں ہم بولتے ہیں پشتوں کی استداد بھی آدم میں تھی سندھی کی استداد بھی آدم میں بولیوں گی سرائکی کی بروچی کی یہ ساری استداعدیں اس میں رکھی گئیں آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ باتیں سمجھی ہیں نا باقی استداد کا ظہور سارا اسی وقت ہوا یا آگے ہوتا رہے گا قیامت مطلب؟ تک ہوتا رہے گا انسان کے اندر دیکھو جی اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سب چیزوں کے سکھانے کا کیا من ہے استداد رکھ دی اور قیامت مت مطلب تک یہ نام آتے رہیں گے اور آتے رہیں گے کہ اس چیز کا یہ نام ہے مثال طور گھوڑا ہے نا فرما دیا ایک جس کا نام گھوڑا ہے اس کے اندر صفت کیا ہے خوب دوڑتا ہے یہ اونٹ ہے اس کی صفت کیا ہے بوجھ خوب اٹھاتا ہے اے یہ سانپ ہے اس کی صفت کیا ہے خوب ڈستا ہے تو اسی طرح بتا دی سکھائے یا کو. مسمایات کو پیش کیا کس کو, کو؟ مسمایات تم کیا ہو نام ہو یا مصما ہو کو پیش کیا بہت سی چیزیں سامنے رکھو اب کیا متانے والی چیزیں تھوڑی تھی انسانی ضروریات کی کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے رکھ دی اور پوچھا فرشتوں سے بتاؤ جی اس کے نام تو فرشتوں نے بتا دیا جی مسمایات آدم کے سامنے پیش کیے گئے فرشتوں کو کہا نو کہ نام بتاؤ تو کہ یہ چیزیں کام آنی تھی دنیا میں یہ چیزیں کام آنی تھی فرشتے کہنے گئے کہ ہمیں تو پتا نہیں آدم تو بتا آدم تو بھر بھر بولتا گیا بتاتا گیا تو پھر میں دیکھا جو چیزیں دنیا میں کام آنے والی تھیں آدم نے بتا دی تم نہیں بتا سکے دیکھو جی سکھائے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پہ پر میں مجھ کو نام ان چیزوں کا گھر ہو تم سچے کا دوں کہنے لگے پاک ہے ذاق تیری نہیں تو علم واسطے ہمارے مگر جو سکھایا تو نے ہم کو بے شک تو ہی تو جاننے والے حکمت والے تو نے ہمیں عبادت کے طریقے سکھائے اپنے نام بتائے انسانی ضروریات کی چیزیں تو نے ہمیں نہیں بتائیں ان کو تو دال کا نام بھی نہیں آتا ہوگا اس کو دال کہتے ہیں اس کو گوشت کہتے ہیں اس کو بریانی کہتے ہیں جو سکھائے وہ انہیں کال یادم و فرما آدم امبے بتراؤ ان کو نام ان چیزوں کے پر جب بترایا ان کو نام ان کے تو اللہ نے فرما عالم کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ بے شا میں جانتا ہوں کوشیدہ چیزیں کس کی آسمانوں کی زمین کی اور جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالی نے پہلے فرمایا تھا انی عالم غیب السماوات نہیں فرمایا تھا کیا فرمایا تھا انی عالم مالا تالمون کیا لیکن انی عالم عالا میں یہ سب کچھ آ جا جاتا بھئی جمالن تو فرمایا تھا نا اس کے اندر یہ سارا کچھ آ جاتا ہے کیا نہ کہا میں نے تم کو میں جانتا ہوں پوشیدہ چید آسمانوں جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو اس کا مطلب ہوئی ہے کہ تمہارے ظاہر باطن کو میں جانتا ہوں لیکن بعد مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں جو کو تم نے کہا میو سد فیا و خود صفا اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں کہ دل کے اندر تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم لائق ہیں کس کے خلافت یہ بات مفسرین کا لیکن میں اس طرح نہیں جانتا یہ عام بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن کو جانتے ہم کہتے نہیں جو ہی وہ بات ہے. کوئی خاص ضروری نہیں ہے تو اب آدم علیہ السلام علم کے اندر فائق ہو گئے نہیں فرشتوں سے بڑھ گئے تو اب آدم علیہ السلام خلافت کے لائق ہو یا فرشتے اچھا اب آدم علیہ السلام خلافت کے مستحق ہو گئے تو جو خلافت کا مستحق ہوتا ہے پھر بادشاہ بنتا ہے تو اس کو سلامی دی جاتی ہے نہیں کہتے ہیں جی فلاں وزیر بنا بادشاہ بنا اور اس کو اتنی توپوں کی سلامی دی گئی کہتے ہیں نہیں تو آپ بھائی وہ سلام ہو گیا نا آدم کی سلطنت آپ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو کیا کریں سلامی کریں وہ سیدھے کا حکم دیا گیا تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ وہ تحقیق تو زائد ہے ہاں ابھی ہم ختم کرتے ہیں بآخر دعوا الحمد للہ ارب العالمین الحمدللہ رب العالمین یا اللہ اللہ